اللہ ہے جس نے تمہارے بس میں دریا کر دیا کہ اس میں اس کے حکم سے کشتیاں چلی اور اس لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو اور اس لیے کہ حق مانو